ان شاء اللہ شیخ کا خطاب عنقریب ہوگا اور آپ اب تک انشاءاللہ کتاب کریں گے بہت ہی معروف و مشہور داغی اسلام اور علمی شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے آپ جیری کی سرزمین پر تشریف لائے یہ ہمارے لیے بڑی بھی کی بات ہے. لیکن یہ سب کچھ اللہ تبارک سباروطالعہ کے سزل و کرم سے ہوا ہے شیخ سعودی عرب میں دعوت و تبدیل کے پرائز انجام دے رہے ہیں شیخ کا انداز بیان بہت ہی انوکھا اور نرالا ہے بہت ہی بہترین انداز میں شیخ لوگوں کے ذہن بات اتارنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل ہی شکار نہیں ہوں گے اس شکے مرادی وقت کم ہونے کی وجہ سے میں شیخ کو بہت ہی ادب دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں بچوں کی تربیت میں ماں کا رول آپ اس پر خطاب فرمائے شیخ یا پھر حفیظ اللہ اللہ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلله فلا هادئنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقا فيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته ثم ذكر والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رأيتها إلى آخر الحديث رواه البخاري سمان تاریخ ہر قسم کی بڑائی اور کی اسے ایک اللہ رب العالمین العالمین الہ ہر چیز کا مالک جو چاہے وہ کرتا ہے اس نے جو چاہا وہ ہوا اس نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا سبحان اللہ میں آباما شان ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ و, سبحان اللہ و سلام ہوں بعد اللہ کے آخری نبی امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات گرامی پر جنہوں نے ہم میں سے ہر شخص کو ذمہ داری کا احساس دلایا اپنی احادی سے مبارکہ میں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو کما ادا کرنے کا حکم دیا اللہم صلی علی محمد آل محمد المجی اس حمد و تلاد کے بعد اس پروگرام کے ذمہ داران صدر اہل علم علما حضرات علماء, حضر، علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز پیارے بچوں اور خصوصی طور پر پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اس کانفرنس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے وہ خواتین اور عورتوں سے تعلق رکھتا ہے بچوں کی تربیت اولاد کی تربیت میں ماؤ سرول ان شاء میں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما ہے اللہ ہم سب کو امل کرنے کی توفیق اتہ فرنا ہے معذرت کا نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے انسان کو سب سے پہلے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہے احساس بہت ضروری ہے احساس ہوگا اپنی ذمہ داری کا تو ذمہ داری ادا ہوگی حقوق ادا کیے جائیں گے اگر بے حسی کی زندگی گزاری جائے احساس کا فقدان ہو تو انسان اپنی ذمہ داری کو کما کہو ادا نہیں کرے گا اگر ہم نے احساس اپنے اندر پیدا کیا تو پھر فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اور جن کی ذمے داریاں ہم پر ہیں جن کے حقوق ہم پر ہیں ان کی صحیح معنوں میں ادائیگی ہوگی اور عند اللہ ہم ماجور ہوں گے ذمے داریاں ہر ایک کی مختلف ہیں بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح وی مخالف مسلم میں آئی ہے روایت ہے عبداللہ بن حمد رضی اللہ علیہ وسلم اس حدیث چرادی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس حریف شریف میں ذمہ داری کا احساس دلایا فرمایا را وہ مسئول عن ہی تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے پھر اس عموم کے بعد ایک ایک کو ذکر کیا ار امام اور مستول عمر ریسی بادشاہ مسلمان یا حاکم یا خلیفہ یا امام المے دار ہے اپنی ذمہ داری کے پوچھا جائے گا پھر فرمایا وہ مطابق مرد, مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا وہیں پر اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کا بھی ذکر کیا خواتین کا ذکر کیا فرمایا فی بیت میں سہا عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق القیامت کے دن اس سے بات ہوگی اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کے بعد کام کرنے والے خادم کا بھی ذکر کیا جو کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے کام کرتا وہ اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا حدیث کے آتے میں فرمایا کن لکمراؤ اور کل کو مزدور تم سب ذمہ دار ہو اور قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے مطابق سوال کیے جاؤ گے پوچھے جاؤ گے اس حدیث شریف میں بڑی جامع شامل حدیث احساس دلایا گیا ذمہ داری کا ہر انسان ذمہ دار ہے لہذا انسان کو یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ ذمہ دار ہے ایک نمبر دو इस داری کے مطابق کل سوال ہوگا سوال کون کرے گا کون پوچھے گا وہ رب جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے رہمان اور اہم ہے اور سب عداب اور پکڑنے والا بھی ہے وہ علام جو ہماری ہر چیز کو جانتا ہے ہماری ہر چیز سے واپس ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر چیز کو سنتا ہے اس کے اصوائیں حکم ہیں بلند والا صفات ہیں جیسے وہ اپنی ذات میں منفرد اکیلا ویسے ہی وہ اپنے اصما و سفات میں بھی اکیلا ہو وہ اللہ رب العالمین ہم سے فرال کرے گا لہذا انسان تیاری کر لے جیسا کہ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا اور آج یا ایاب رحمتہ اللہ علیہ یاد بناتے ہیں کہ ایک بوڑھے آدمی کو انہوں نے دیکھا جو ساٹھ برس کا ہو چکا تھا اس سے سوال کیا فضیل ایاب رحمۃ اللہ نے فضیل ابن ایاب رحمت اللہ علیہ احساس دلایا اپنے شاگردوں کو کہا کہ دیکھو تم ساٹھ برس کے ہو چکے ہو رب کے پاس جانا ہے بہت جلد رب سے ملاقات کرو گے اور جس انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کو کل قیامت کے دن رب سے ملاقات کرنی ہے تو یہ بات اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ رب اس سے سوال کرنے والا ہے اور جب انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رب اس سے سوال کرنے والا ہے تو سوال کے جواب کی تیاری کر لے سبیر میں یاد رحمۃ اللہ نے یہ بات بیان کروائے شاگردوں نے کہا کہ بتائیے آسانی کیا ہے کیسے آسانی سے جوابات تیار کریں کہاں بہت آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے آسان کر دیا جو گزر چکا ہے اس کے لیے توبہ کرو آگے کی زندگی کو بہتر کرو جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان سے توبہ کر لو آگے ان غلطیوں کے پاس مچ جاؤ اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤ تو انشاءاللہ جواب مل جائے گا میرے محترم بھائیو جیسا کہ ہم سب ذمہ دار ہیں ہی ہماری مائیں بھی ہیں یہ خواتین جو میرا موضوع ہے بچوں کی تربیت میں ماؤں کا کردہ ماں کو سب سے پہلے اس بات کا احساس ہونا چاہیے ماں کو سب سے پہلے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہے یعنی نہیں کہ بات کی سب ذمہ داری ہے وہ مسئول ہے مسئولہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس کی ذمہ داری بتائی ہے عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے ذمہ دار کا میں اور اس ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا لہذا اللہ سے درے ماں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بتا لے اللہ نے فرمایا اے آمنوں نارا اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا دو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچائے یہ سب سے بڑی چیز ہے اس لیے کہ کامیاب ماں وہی ہے کامیاب انسان وہی ہے کہ قیامت کے دن جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے قرآن نے اس کو کامیابی کہا ہے کامیابی یہ نہیں ہے کہ ماں اپنے بچوں کو اچھا کھلائے کامیاب ماں وہ نہیں ہے جو بچوں کو اچھا پہنائے اچھا کھلائے بڑے پیار سے ان کو پالے یہ ٹھیک ہے یہ ضروری چیزیں ہیں اچھا کھاؤ کھلاؤ پہنو پہناؤ بچوں کی ضروریات زندگی کا خیال کرو اس کی نفی نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے مطلوب ہے میں کہہ رہا ہوں اصل کامیابی حقیقی کامیابی ایک معاشر کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو جنت جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سخت ساز اللہ کہتا وہ, اس, اس, اس, وہ کامیاب ہو گیا ہاتھی نشاہ ہاتھ ہی صلاح حاطی اس کو مل گئی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ماں کامیاب ہوگی تو سارے بات کل جہنم سے کس کو بچایا جائے گا کل جہنم کی آخ سے کس کو دور کیا جائے گا اور جنت میں کس کو داخل کیا جائے گا اس کے لیے اس دنیا میں عمل کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر اگر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ کہ ہماری اخرئی زندگی کامیاب ہو جائے گی سدسل اللہ نے فرمایا ایمان والے فلاح پا گئے پڑھیے آئے کہ آگے جو نماز پڑھتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جو زکات دیتے ہیں جو اللہ کے واجبات پر عمل کرتے ہیں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرتے تو چیز آیتیں بہت ساری تلاح پانے والے ایمان والوں کی سفار بیان کی گئی اگلی آیتوں میں معلوم ہوا کامیاب ماں وہی ہوگی جس نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دنیا میں ایسے راستے پر رکھا کہ جس راستے پر چل کر سب قیامت کے دن وہ اللہ کی جہنم سے اپنے آپ کو بتا لے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں اپنے آپ کو داخل کروا کرواتے یہ ہے اصل کامیابی ظاہر ہے کون سی ایسی ماں ہوگی جو ایسی کامیابی نہیں چاہے گی ہر ماں کی یہی خواہش ہوگی ہر ماں یہی چاہے گی کہ میرا بچہ اور میں کامیاب ہو جاتے ہاں مجھ کے لیے اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ماؤں کو ہماری اولاد کو ہم سب کو اس کامیابی کو سمجھتے ہوئے اس کامیابی کے راستے پر کرنے کی توسیع پتا کر رہا ہے موست ماؤں کا کردار ماں تربیت کرتی ہے اپنے بچے کی اچھی یا بری بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں تربیت اثر کرتی ہے نبی علیہ السلام اسلام نے کیا فرمایا مولود عرل فطرہ دنیا میں فطرت پر پیدا ہوتا ہے بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں بچے سات سات دل پیدا ہوتے ہیں فٹرتے اسلام پر پیدا ہوتے ہیں اگر ماں باپ یہودی ہو تو ان کو یہودی بنا دیتے ہیں نبی اسلام تم نے فرمایا ماں باپ اگر مسلانی کر تو کرشچن بنا دیتے ہیں ماں باپ مجوسی یعنی آج کی پوجا کرنے والے ہو تو بچوں کو مجوسی بنا دیتے ہیں حریش شریف سے معلوم ہوا اصل اچھی ان کی پیدا اچھے ہوتے ہیں بچے ماسوم اس کے بعد تربیت کام کرتی ہے اصل چیز کیا ہے تربیت ہے بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں تربیت ٹھیک تو بچے ٹھیک تربیت خراب تو بچے خراب اسی لیے نبی اسلات میں بیان فرمایا ماں باپ یہ ہو تو بچے یہودی ماں باپ نسل آئیں گے بچے اس کا مطلب ماں باپ کی تربیت یہاں کام کر رہی ہے لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اولاد ہے ان کی اچھی تربیت کرے تاکہ یہ اچھے, اچھے بنے اچھے بنے صالح بنے نعمت ہے یہ اولاد اللہ تعالیٰ اس نعمت کے متعلق ماؤں سے کر قیامت کے دن سوال کرے گا ہم نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے لگا تھا اس نعمت کا کیا کیا تم نے کیسی پرورش کی کیسی ان کی تربیت کی تربیت کے سلسلے میں سامعین محمرم سب سے پہلا نقطہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ماں پہلا بچے کا مدرسہ ہے جانتے ہیں یہ سب بات کہتے ہیں ماں کی دو یا ماں کیا ہے فرسٹ سکول پہلا مدرسہ یہ کہتے ہیں نا جہاں بچہ تربیت پاتا ہے اس کے بعد جو ہے سکول دوسرے پانچ سال چھ سال کا ہو تو بچے کو تو یا تو دینی مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں چھ سات سال حافظ بنانے یا عالم بنانے یا پھر کانوینٹ میں ایل کے جی یو کے جی ہے نا سکول پرائمری स्कूल کہتے ہیں نا اس کو اس میں داخل کر دیتے ہیں بچوں کو اس سے پہلے ماں کی گوشت بتایا ماں پہ مدرسہ ہے اس کے بعد بہت سارے بہت سارے مدرسے ہوتے ہیں بہت سارے اسکول ہوتے ہیں کالجز ہوتے ہیں یونیورسٹیاں ہوتی ہیں پہلے مدرسے میں اگر صحیح تربیت ہو جائے تو پھر آگے کے مراحل صحیح ہوتے ہیں اگر پہلے مدرسے میں تربیت میں خلل ہو جائے اگر پہلے مدرسے میں بس اسکول میں صحیح تربیت نہ ہو تو آگے چل کر پھر بربادی اور خرابی ہوتے ہیں خرابی ہوتی ہے بچے بدقریدگی کا شکار ہوتے ہیں غلط منہج لاتے ہیں بدخلاخ ہوتے ہیں سنتوں سے دور ہوتے ہیں حریف پر عمل کرنے سے دور ہوتے ہیں اچھے مسلمان وہ نہیں بن سکتے اچھے انسان وہ نہیں بن سکتے قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے مدرسے میں توجہ ہو ماں کی وہ پہلا مدرسہ لہٰذا ماں کو چاہیے اس ذمہ داری کو سمجھے کہ وہ مدرسہ ہے موریہ ہے اپنے بچے کی اور پہلا سکول کا گھر ہے بہت اچھی تربیت اس کی نکا ہے کے اس اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کی کہ میرے ساتھ تربیت کے مراحل کو ذکر کر رہا ہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی پر ابھارا اپنی امت کو نوجوانوں کو یا میں کرو شمال من کو ملتا استطاعت رکھتے ہو جو استطاعت نہیں رکھتے وہ روزہ رکھنے ہے نا حدیث تو شادی پر ابھارا ہمارے نبی وسلم نے اچھا آگے فرمایا شادی ظاہر والے لڑکی سے کی جاتی ہے تو لڑکی کیسی ہو جس کا انتخاب ہونے کا ہمیں بیوی کا انتخاب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاں عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ چار چیزوں کو مد رکھ کر شادی کی جاتی ہے معلوم ہے حدیث لبی نے کیا جانا ہے حدیث میں عام طور پر دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں چار چیزیں دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں یا تو اس کا خاندان یا تو اس کی خوبصورتی یا تو اس کا مار یا تو اس کی دینداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مال دیکھ کر شادی کریں نہیں خوبصورتی دیکھ کر شادی کریں نہیں کہ میری بیوی حسین و جمیل ہو یا بہت بڑے فیملی سے ہو بڑے خاندان سے ہو ریچ فیملی سے ہو نہیں کیونکہ اس سے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا اس سے آگے فائدہ نہیں ہوگا مال سے اور خوبصورتی سے بھی فائدہ نہیں ہوگا خاندان بہت بڑا ہے ان کا نئی خاندان بھی کچھ نہیں کرتا منبقا بھی میں امر ہو نہ جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے تو پھر کیا دیکھے در نبی علیہ السلام نے فرمایا دادو داد جیندار لڑکی سے نکاح کرو تم کامیاب ہو جاؤ میں بتایا گیا کامیابی کے لیے فلاح کے لیے دین دار لڑکی کا انتخاب کیونکہ آج آپ کی یہ دیندار بیوی کل آپ کے بچوں کی ماں بننے والی نوی صلی اللہ علیہ وسلم دینداری کو ترجیح دو لڑکی کا دین دے کر شادی کرو کیا اس پر عمل ہو رہا ہے آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ بچے نا پروان ہو چکے ہیں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے تربیت شروع وہاں سے ہوتی ہے جا ماں کا صحیح انتخاب عمل میں آئے ماں کو چنا جائے ماں کے سننے کے لیے اس بات کو بیان کیا گیا کہ دین کو دیکھو جب شادی کرنی ہو تو دین کو دیکھو اگر تم نے دین دیکھ کر شادی کر لی تو وہ تمہاری نیک بیوی بن جائے گی اور وہ نیک بیوی تم حکم دو گے تو عمل کرے گی اسے بھی نماز پڑے گی نماز سب کو ہو جائے گا اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اگ جائے گی نماز ادا کرے گی دیندار ہوگی صرف فرائض نہیں بلکہ قیام النح کا بھی احترام کرے گی افسوس افسوس کے ساتھ یہ چیزیں مقبول ہیں آج ہم فرائض میں پتا ہی کرتے ہیں نوازل یا قیام اللہ تو اپنی جگہ ہے اللہ ہماری اصلاح اللہ ہمیں سمجھنے کی کوئی ادا پردہ اگر بیوی جیندار ہوگی نبی علیہ اسران کی اس خرید کو دیکھیے جس حدیث شریف نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اسلم شوہر کے لیے, اس بیوی کے لیے جو رات میں قیام کرنے کے لیے اٹھ کر اللہ کا بیوی کو جگاتا ہے بیوی نہیں اٹھتی ہے تو پانی کے ٹھیک پر ہوتا ہے عورت کے بارے میں ربی السلم نے کیا فرمایا اٹھتی ہزار اس کے لیے دعا دعی اللہ کے ربی اسلم کہ وہ اٹھی ہے نماز پڑھنے کے لیے ساری دنیا کو رہی ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہے جیسا کہ مسلم شریف کسی حریف ہے رب عز جل لن لن جب رات کا تیسرا آخری قہر ہوتا ہے رب العالمین آسمان دنیا پر اترتا ہے حقیقت میں اترتا ہے کمائیلے کو جلالی بھی جلالی آ ہے جے شاہر اللہ عبید کافی دار احان ہوتا ہے. ہے کوئی ماننے والا کہ میں اس کو متعلق نبی صلی اللہ علیہ اللہ میں کا کا کا اٹھتی ہے شوہر کو جگاتی ہے تیام کے لیے اگر شوہر نہ اٹھے تو پانی کی چیٹیں اس پر بناتی ہے تاکہ اس کی نیند ختم ہو جائے وہ جاگ جائے اور دونوں ملے اللہ کا حال ادا کرے اللہ حسین کی عبادت کرے دیندار بیوی ہوگی تو یہ ہوگا اب ظاہر بات ہے اس کے بدل سے جو اولاد پیدا ہوگی اللہ رب العالمین جو اولاد دے گا ان کی کیسی طبیعت ہوگی ماں دیندار تو بچے کیا ہوں گے دنیا دار ماں باپ نمازی ہوگی نماز پڑھے گی پردہ کرے گی اللہ سے ڈلے گی سنتوں کا احتمام کرے گی صبح شام کی دعاؤں کا احتجام کرے گی تو ظاہر بات ہے اس کی گود میں تلنے والے وہ معصوم نمبے بچے ہیں اللہ وقت معصوم معصوم نمبے بچے جو موتیوں کے جیسے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں جو پودوں کے جیسے ہوتے ہیں پودے یہاں سے پلان. ادھر موڑو تو ادھر ادھر موڑو تو ادھر پودے کو جس طرف موڑنے مل جائے گا پودا جب گرد کی شکل اختیار کر لے اب اس کو ٹرن کرو موڑنے کی کوشش کرو ٹوٹ جائے گا موڑ نہیں سکتا ہے جب موڑنے کا وقت تھا لاپرواہی برتی گئی اور ساحلی برتی گئی یا اس طرف سوچوں نہیں دی گئی ان کی ضروریات زندگی ان کو پانی دیا گیا اور دوسری چیزیں دی گئی سمجھ رہے اس وقت جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیے سب وہ سخت بن گیا زمان ہو گیا بڑا ہو گیا اب کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو, ہو بچہ کیسے سالے ہوگا لڑکی کیسے ماپردہ ہوگی بچے کیسے حرام کی کے اپنے آپ کو بتائیں گے کیسے ان کے انڈے صحیح ہوں گے کیسے ان کے من ثابت ہوں گے سنتوں کا احتمام ان کی زندگیوں میں کہاں سے آئے گا دہاؤ اور اچھا کا احتمام زندگیوں میں کہاں سے آئے گا تو بچپن ہی تم کی تربیت کرے گی یہ پودے ہیں میرے بھائی مائیں اللہ سے ڈرے عورتیں اللہ سے ڈرے آپ کے گھر میں یہ پننے والی اولاد یہ پودے ہیں ان کا رخ جین کی طرف کرے تو آپ کامیاب ہوں گے ان شاء اللہ لہذا یہ بنیادی طے کہ ماں کو عورت کا انتخاب جیندار اگر ہے تو یقیناً اپنے بچوں کی کی تربیت کرے گی ماں کا عیدا صحیح ہے کیسی اللہ ہر جگہ نہیں ہے کیسی اللہ عش پر ہے بیٹے کو وہی وہ سکھائے گی بولو بیٹے اللہ عشپر ہے سب سے پہلی ذمہ داری ماؤ کی یہ ہے کہ بچوں کے عقیدے پر تربیت کرے ایمان پر ان کی تربیت کرے ان کو ایمانیات سکھائے ان کو عقیدہ سکھائے ایمان کا کیا مطلب عقیدے کا کیا مطلب ایمان کے آزان چھ نبی کا حدیث میں ذکر کیے اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر اس کے رسول پر ہے نا یاد دلائیں بچے کو بچے کو, کو بچپن میں جو چیز یاد دلا دی جائے گی ہمیشہ جی بچے کو بتائیں اللہ سے جوڑنا بچوں کو اللہ کی معبت ان کے دل میں پیدا کرنا اللہ سے تعلق ان کے دل میں پیدا کرنا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے تاکہ ان کے عتیجے پکے ہوں ان کو اللہ کے اسما استفاق کی معرفت کرائی جائے ان کو بتایا جائے اپنا کئی فخولیت وہی لستما کی کئی فروخت وہی لجیبا لی کئی فروسیبت وہی للاؤ کی کئی خصوصی بچوں کو بتائیں کیونکہ یہ مشاہدہ ہے بچے دیکھتے ہیں دیکھو بیٹے یہ آسمان کیا ہے اس آسمان کو اونچا کرنے والا کون اللہ اللہ کی پہچان اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا ان کا ماں کی ذمہ داری ہے ماں ٹرین کرے ماں تربیت کرے عقیدے پر اللہ کی پہچان کرائے اللہ سے جوڑ دے اپنی اولاد کو کیونکہ بندہ جب رب سے جڑ جائے تو اس کی دنیا اور آخرت کا جائے اس کو بتایا جیسے بیٹے اونٹ دیکھا ہے تم نے کینڈل کو دیکھا ہے پتا ہے بیٹے معلوم ہے میری بچی اس اونٹ کو کس نے پیدا کیا کیسی مخلوق ہے کیسا حیوان ہے یہ اللہ نے اس کو پیدا کیا بیٹے سبحان اللہ ابلائی اندرونا بھی نہیں کہا پیشن آسمان دکھاؤ بچوں کو بچے جانتے ہیں آسمان چھوٹا بچہ بھی اس کو معلوم ہے آسمان آسمان معلوم ہے لیکن اللہ نہیں معلوم اس کو بتایا جائے اللہ کون ہے یہ آسمان جس کو اتنا اونچا گیا دیکھو بیٹے اس میں کوئی شکایت نہیں ہے اس میں کوئی کھمبا لگا ہوا نہیں ہے یہ آسمان زمین پر گرا گرتا ہے نہیں گرتا دیکھو بیٹے یہ چھت دیکھو یہ دیواریں دیکھو بچے کو बताएं یہ مشاہدات ہیں اس سے کیا ہوگا اللہ کی محبت اللہ کی उसके اس کے دل میں آئے گی دیکھو اللہ نے ہمارے لیے بیٹا اتنا بڑا آسمان بنایا اور چھت کے لیے سے کر دیا دیکھو بیٹے یہ چھت جب اپا نے آپ کے پورے گھر بنایا تو دیواریں بنائی یہ دیوار نہیں تو یہ نہیں یہ دیوار نہیں تو یہ چھتری ابا نے بنایا دیکھو اللہ کتنا پیارا ہے کتنا بڑا ہے کتنا خود رکھنے والا ہے سبحان اللہ جس سے اتنا بڑا آسمان بیٹے بغیر آنا دے نکرا بغیر کسی کھمبے کے کھڑا کر دیا اس میں کوئی شراک بھی کوئی پھٹن کوئی سوراخ بھی نظر نہیں آتا ہے بیٹے یہ آسمان کس نے بنایا اللہ نے کس کے لیے بنایا ہمارے لیے دیکھو اللہ کتنا پیارا ہے بیٹے دیکھو بیٹے یہ اس پہاڑوں کو, کو دیکھو بیٹے یہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے زمین میں گاڑ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے بچوں کو بتائے عقیدے کی تربیت کرے اللہ کی محبت سکھائے اللہ سے جوڑ دے اپنی اولاد کو انشاءاللہ آپ کی اولاد کامیاب ہوگی ان بچپن سے ان کے دل و دماغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فربیت عبداللہ مقباس اللہ بچے یا غلام کا خیمات احمد اللہ خبر احمد اللہ تج ہو چکا ہے پڑھ کے دیکھیے بچوں کو عقیدے کی تربیت دی گئی بچپن میں عقیدے کی تربیت دی گئی ہم سمجھتے ہیں بچہ ماں سمجھتی ہے تو چھوٹا کیا سمجھے گا سب سمجھتا ہے سب سمجھتا ہے جتنا سمجھتا ہے اتنا سمجھائیے ہم یہ نہیں کریں اصل اور سماج کی تفصیلات آپ اس کو بتائیں اسما اور سفاط پر کیسے ایمان لانا یہ تو بچے کو نہیں بتا سکتے ہیں نا یہ تو بعد میں سمجھے گا جب اللہ کی پہچان ہوگی اللہ سے تعلق ہوگا تو اس کی اسما کو بھی سیکھے گا اس کی صفات کی بھی تعلیم آگے چل کر حاصل کرے گا پہلے بیس تو ٹھیک کرے بنیاد کو مضبوط کرے پھر دیکھیے دیوار کتنی خوبصورت آپ کو نظر آئے گی ان شاء اللہ کامیاب ہو جائے آپ آرام سے سو سکتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ امر بن عبد الرزیز رحمۃ اللہ علیہ اولاد کی دینی تربیت کی ان کو ڈرنی میں نے اپنے اولاد کی دین کی تربیت کی ہے اللہ کو ماں کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے عقیدے کی تربیت کرے آسمان زمین پہاڑ ان چیزوں کو مخلوقات کو بتائیں بتائیں بچوں کو اور کہیں دیکھو بیٹے ان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا دیکھو آسمان اتنا بڑا اس کو پیدا کرنے والا اس سے بھی ماؤ سب سے بڑا نا دیکھو بیٹے زمین کتنی بڑی ہے دنیا میں کس نے بھی یہ زمین اللہ نے تو زمین اتنی بڑی تو زمین کو پیدا کرنے والا رب سب سے بڑا پہاڑ اتنے بڑے بڑے اس اسی لیے بیٹے ادا سنی بیٹی ادا سنتی ہو نا تو کیا کہتے ہیں مزل ہر ادا میں اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے بتاؤ بچے اللہ اللہ سب سے بچا. اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے بتاؤ بچے یہ بات تو سمجھتے ہیں نا بچے یا نہیں سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں ایسے چوری ہے اللہ کی محبت جی جب وہ دیکھیں گے تو اتنا بڑا بارش ہو, بارش ہو تو بتانا سمندر, سمندر بھی ہے رتناگی میں کونا ہے پانی ہے نا سمندر ہے دریا سمندر آیا. آیا. بچوں کو لے چاہیے بتائیے سمندر دیکھو بیٹے کہاں سے آیا آسمان سے کس نے برس اللہ نے برسایا کے لیے ہمارے لیے اللہ دیکھو اللہ کتنا پیارا ہے بیٹے دیکھو بیٹے اللہ کتنا پیارا ہمارا کتنا خیال کرتا ہے رات بنائی ہمارے لیے بیٹے رات میں پینسل دن بنایا ہمارے لیے جگہ بھو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے پینسل ہیں نا یہ سب چیز پہ کیا بیٹے اللہ سے جوڑے مائیں یہ تربیت عقیدے پر ہوگی انشاءاللہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوگی اللہ کی عصمت ان کے دل میں ہوگی اللہ کے عصما ان و انشاءاللہ آگے چل کر جانیں گے تو ان شاء اللہ اللہ کا حق ضرور ادا کریں گے جب یہ ساری چیزیں بتائے بیٹے اللہ نے ہمارا اتنا خیال کیا کیا ہم اس کے حکم پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے اس سے ہم سے کیا مانگا مان ہے مطلب کیا کہاں ہے کیا حکم دیا ہے نماز کرو، روزہ رکھو میں جو کہ جو نہ کہوں وہ نہ کرو میں نے جس سے روزہ ہے اس ہر حرام کے مقابلے میں حلال ہو گئے آگے میں بتاؤں گا اس کو انشاءاللہ حلال و حرام کلی اس طریقے سے اقدیے کی تربیت کی جائے بچوں میں جینداری لائی جائے سبحان اللہ مائیں ماؤں کی مثال ہمیں ملتی ہے السلام کی والدہ کی مثال قرآن کی میں ملتی ہے کس طریقے سے کہتی ہیں, انی ما محررن فتقبل. فتقبل ہیں سبحان اللہ مریم اللہ کی والدہ جب مریم اللہ بیٹھنے کی حمل کی حالت میں اللہ سے دعا نظر, نظر مانگی کہ میں نے اس کو اللہ تیرے لیے نظر کر دیا دینداری کا فائدہ دیکھتی. دینداری کا فائدہ میں کے پڑ کر دیکھیے مریم السلام کی والدہ کی دعا پھر مریم علیہ السلام کی پیدائش اور مریم السلام کے پاس علیہ السلام کی کپالت کر رہے تھے بغیر موسم کا پھل رسک ان کے پاس پہنچ گیا تو کس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک نے بیان کیا اس میں ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ یہ ہے اگر دینی کر دیا بچوں کی جائے جو احساس ہو ماں نے پیٹ میں رہنے جب بچے بچی پیٹ میں تھی اس وقت دعا کیا مریم جب پیٹ میں تھی اس وقت دعا کیا کہ میں اس کو تیرے لیے نظر کرتی ہوں اللہ. تیرے لیے وقت کرتی ہوں اپنی اولاد پھر بیٹی ہو گئی نام مریم رکھ دیا ہے نا. کیا ہوا مریم اللہ علیہ کے بعد ان کی کفالت کس نے کی زکریل اطلاع ما کا خلا زیاد میں کیجیے اولاد کی دینی تربیت کیجیے ردا رزق گا ان شاء ماں نے اولاد کے آنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر دیا کہ میرے بچے کو میں دین پر لگواؤں گی سکھانا خواہش تھی لڑکے کی ہو گئی لڑکی ہے نا نام رکھا تو نیتیں ہوں گی دینی تربیت پر عزب ہوگا دین کے لیے قربانیاں ہوں گی رسک کیسے ملے گا دیکھیے رسا رسک کیسے پہنچانا ہے مریم علیہ السلام اسلام کے پاس رسک دیکھ کر کھانا پینا دیکھ کر سکیری علیہ السلام اسلام جو ان کے کپیل تھے ان کو پالتے تھے پوچھتے تھے شکیر اسلام تو انہوں نے جب جب دیکھا رسک کھانا پینا کہا مریم یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس مریم نے کہا علیہ السلام یہ اللہ کے پاس جایا. رسک پہنچایا کہ نہیں چین پر لگاؤ اپنی اولاد کو رسا اللہ ہے رسک پہنچائے گا مائیں ڈرتی ہیں کہ میرا بچہ اگر دیندار ہو جائے اگر اس کو میں تاری بناؤں حافظ بناؤں مولوی بناؤں تو یہ امامت کرے گا چار ہزار دو ہزار پتا نہیں آج کل کیا چل رہا ہے تین ہزار چار ہزار کمائے گا اگر میں نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا اگر میں نے اس کو انجینئر بنا دیا ماں یہ سوچتی ہے یہ پیسہ زیادہ نہ آئے گا مجھے سونا پہنائے گا مجھے کے سب دینی ذہنی ہونے کا اچھا ہے دیندار ماں تو سوچتی نہیں میں نے شروع پہ بتا دیا آپ کو تو یہ غلط ہے رست اللہ اور ملامین ہے اس ان آیتوں میں رقطہ ملا علمان بیال میں اس چیز کو رسک اللہ پہنچا تھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ذریعے ہے یہ نہیں کہتے ہم کہ اسلام نے یہ منع نہیں کیا کہ بچوں کو ڈاکٹر مت بنائے بچوں کو انجینئر یا پروفیسر نہ بنائے اصل تربیت عقیدے کی ان کی کرے ڈاکٹر ضرور بن جائے لیکن کہیں مواہد ڈاکٹر بنے انجینئر ضرور بنے لیکن مواہد انجینئر بنے اس کے لیے عقیدے کی تربیت بچپن میں کرنا ضروری ہے تاکہ جا کر آگے اس کی زندگی میں عقیدہ صحیح ہو اور وہ اپنے آپ کو بدعقیدگی سے،, سے،, سے،, سے شرکیات سے کپریات سے کپری اقوال سے شرکی اقوا سے اپنے آپ کو की یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے لہٰذا دا ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کرے اللہ کے نبی کے سامنے عبد اللہ چھوٹے بچے تھے ہمارے نبی ہم سب کے لیے, ہیں. کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی ہر انسان کے لیے اسلام علیہ علیہ کی زندگی بہترین اسلام علیہ علیہ بچے کو عقیدے کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ سے جوڑتے ہوئے بیٹھے یاد آئے بیٹھے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں اچھی طریقے سے ان کو یاد رکھنا بیٹے تم اللہ کے دل کی حفاظت کرو اللہ کے احکام کی تم حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا بیٹے اللہ کے حکام کی حفاظت کرو اللہ ہر جگہ تمہاری مدد کرے گا ایک رات الفت خلا کوئی رات سفر اللہ بیٹا جب بھی مانگنا ہو صرف اللہ ہی سے ماننا بیٹا جب بھی مدد چاہیے ہیلپ چاہیے جس انگلش میں کہتے ہیں مدد جب بھی چاہیے تو اللہ سے مدد مانگنا طریقے سے یاد رکھنا پوری دنیا مل کر پوری کائنات اگر تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہے اس وقت تک نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ اللہ نے تمہارے لیے نہ لکھا ہو بیٹا اس بات کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لینا اس بات کو بھی اچھی طریقے سے یاد رکھنا پوری کائنات مل کر اگر تھوڑا سا نقصان تمہیں دینا چاہے اس وقت تک نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے نہ لکھا ہو یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ربیم بچے کو سکھا رہے جس میں عقیدے کی تعلیم ہے بچے کو سکھا رہے غلام غلام کا مطلب ہوتا بچہ بچے کو سکھا رہے لہٰذا ہم بچوں کو عقیدے کی تربیت کریں اور اسی طریقے سے دین کے راہوں میں لگائیں صلیم ربی اللہ کا علی مشہور واقعہ عورتوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کرو جین کے راستے پر لگانا اپنے بچے کو دین کے کاموں میں لگانا اپنے بچے کو عقیدے کی تعلیم دینا ایمان کی تعلیم دینا لا الہ اللہ وفید یا اسلام کے جو ارکان ایمان کے ارکان ہیں وہ بتانا اور مطلب بتانا اللہ کی مار اللہ کا حق کیا ہے یہ مختصر طور پر ان کے عمر کا خیال رکھتے ہوئے ان کو یہ چیزیں بتانا اور اسی میں اللہ کی علو اللہ سب سے اوپر ہے بیٹا اللہ کا بیٹا اللہ کا ہے اللہ اوپر ہے بچہ بولے گا اس کی فکر بولے گا آپ بچہ کہاں ہے بیٹے اللہ بچوں کو بتا سوچنا ہے سوال کیونکہ سوالات سے کانسنٹریشن ہوتا ہے گیارہ نبی سم کی حلیفہ نے دیکھیے تعلیم میں آپ نے سوالات کیے ہیں اور چیزیں من کو تم میں مختلف کون ہے؟, غیبت کیا چیز ہے معلوم ہے کیا غیبت کو تم کہتے ہو یا بن ساتھ سے بخاری اللہ کیا تم جانتے ہو کہا اللہ حق کہا بندوں پر کیا بندوں کا اللہ نے اپنے اوپر کیا رکھا ہے ایسے یہ سوالات حریفوں میں کیوں ملتے ہیں کیونکہ اس سے توجہ علماء نے اس کی شرح میں بیان کیا جب سوالات ہوں گے تو توجہ زیادہ ہوگی پھر تعلیم ہوگی توجہ تعلیم بغیر سبجو کی تعلیم ہوگی بچے کے سر کے اوپر سے باتیں جائیں گے اسی لیے نبی پوچھتے تھے اپنے صحابہ سے سوالات جانتے تھے وہ مطلب کہ اللہ کا حق کیا جبنہ کو نہیں معلوم صاحب نبی سلم کے سوالات اسی لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچے سے سوال کرے بیٹے ادھر بیٹے ادھر چلو ہم بیٹھ کر کچھ آپس میں باتیں کرتے ہیں بتاؤ بچوں اللہ کا ہے ہاتھ اٹھانا جواب دیں تو सही صحیح بولیں گے ان کو انعام بھی ملے گا عمر میں ستارے آپ دیں گے وہ انعام بھی ہر تاکہ بچوں میں جو ہے جذبہ آئے گا چلو جو صحیح بولیں گے ہم آج ان کو انعام دیں گے ان شاء اللہ ہم ان کو کھلونا لا کے دیں گے یا کھانے پینے کی کوئی اچھی چیز ان کے بنائیں گے مگر میں ان کی پسندیدہ ڈش بناؤں گی آج ان جو صحیح میرا بچہ جو آپ گا چلو بیٹے اور تو بچہ جواب دے غلط جواب دے بتا دے نہ نہیں بیٹا آپ کا جواب غلط ہاں آپ بولو کہاں ہے وہ بولے گا ہر جگہ ہے یہ بچی بولے گی نہیں اوپر ہے شادان اور کھانا بنائیں گے چل بچے ہیں آپ کو پتا ہے بچے بچوں کی ہو بچوں کا کس طریقے سے دینی تربیت کریں کس طریقے سے ان کی دینی تربیت کرے اور دین کے ماحول میں ان کو رکھے دین کے ماحول میں جیسے درد ہوتے ہیں اللہ بچوں لے جانا ہیں کانفرنس ایسی ہو رہی ہیں جس میں اہل علم آتے ہیں علماء وہاں لے کر جانا ہفتہ واری دروس ہوتے ہیں وہاں لے کر جانا یہ ذمہ داری بچوں کو بھیجنا مسجد بھیجنا دروس میں بھیجنا مدرسہ بھیجنا تعلیم کے لیے بھیجنا یہ بہت ضروری ہے کا بڑا پیارا واقعہ فرماتی ہے آپ کو تحفے دیے ہدیے دیے میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے ایک چیز ہے میرے پاس میرا بیٹا انس رضی اللہ میں اس کو کرتی ہوں آپ کی خدمت میں اس کو وقت کرتے ہیں. یہی ایک تحفہ آپ کو میں دے سکتی ہوں یہی ایک خدا اللہ کے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دے اپنے بیٹے کو پیارے ربیم کے لیے دس سال اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی دس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی علم ملا عقیدہ ملا منہج ملا سنتوں کا اہتمام ملا تربیت ملی اللہ سب کچھ ہے اللہ ماں کیا ہے کہ جو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو دین کے لیے اللہ ہے بد بھولنا رسک ملے گا کوئی عالم بھوکا رہا ہے کبھی اخبار میں پڑھا کے علماء نے کیا بولتے ہڑتال کی ہے پڑھا کبھی ڈاکٹروں کی ہڑتال ضرور پڑی ہوگی انجینئروں کی ہڑتال ضرور پڑی ہوگی علماء کی ہڑتال پڑی رسک اللہ دیتا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ بچہ جب چار مہینے کم آ کے بیٹھے ہو تو اس کو کیا جاتا دقت بھی رزق نہیں حدیث میں نہیں ہے لہذا رشت کی فکر نہ کریں اپنی اولاد کو دین کے راستے پر لگائیں جیسے صحابیات نے اپنی اولاد کو دین کے راستے پر لگایا ان میں رضی اللہ عنہ کا مشکل واقع اسی طریقے سے اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرنا ماں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ تربیت کے عقیدے پر یا ایمان پر تربیت ہو رہی ہے دین کے راستے میں لگا رہی ہے دعائیں کرنا کیوں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لہٰذا اللہ سے دعائیں کرنا اپنی اولاد کو پا. اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اے اللہ ہماری اولاد کو اچھا بنا اے اے اللہ ہماری اولاد کو دیندار بنا اے اللہ ہماری اولاد کو دین کے لیے قربان کرنے والا بنا اور دین کی خدمت کرنے والا بنا اور علم سے حاصل کرنے والا بنا اے علم کی خدمت کرنے والا ایسے دعائیں دعائیں اثر کرتی ہیں ماں کی دعائیں اثر کرتی ہے یاد رکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے امام رخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نہ جانتے ہیں نا امام بخاری امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نابینا تھے ماں کو فکر ہو گئی بچے, بچے کی میری آنکھیں نہیں ہیں اور ماں چاہتی تھی کہ بچے کو دین کے راستے پر ان حاصل کرے دریا آنکھیں دھی دیں رات میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی ماں دیکھیے وہ بھی ایک ماں کی امام بخاری رحمت اللہ علی بہت دعا کی بہت دعا کی ایک مرتبہ تقریباً خوشخبری سنائی کہ تمہاری بچے تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول ہو گئی خال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا آپ کے بچوں کی بچے کی جو ہے آنکھیں لوٹا دی صبح اس کر دیکھ لیے تو بچہ دینا ہو گیا بچہ دیکھنے لگا دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا رب دعائیں سننے والا ہے وقال رب حکومت تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا چاہیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے تو جی بجائے وہ سچائی اللہ سے مانگو تو صحیح امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے بچے کے لیے اللہ سے دعا کی امام بخاری کو آنکھیں گئی پڑھنے لگے حجی سے حجیف بن گئے صحیح بخاری لکھ لی اللہ اکبر جو آسمان و ذہین کے درمیان کتاب علم اللہ،, اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے, امت ہے۔ یہ دعا کی احتما کی جہاز ماں کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کی جہاں تربیت کر رہے ہیں عقیدے پر ایمان درد اور جن کے راستے پر لگا رہے ہیں وہی اس بات کے اس بات کو نہیں بھولے کہ دعاؤں کے ساتھ یہ تربیت چاہیے رہے اللہ سے دعائیں کرتے رہے کیونکہ اللہ توفیق دے دو وہ اللہ جس کو توفیق دے دے اس کو توفیق مل گئی اللہ جس کو توفیق نہ دے اس کو توفیق نہیں ملتی ہے اور اسی طریقے سے ہدایت یافتہ وہی ہے جس کو اللہ نے کہ ہمارا یہیشہ دل میشہ نہیں جانتے آپ اللہ چاہے تو ہدایت دے اللہ چاہے تو گمراہ کر دے ہدایت اور ضلالت اس کے ہاتھ پہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا وہ چیز نہیں ہوتی مائیں اللہ سے کر دعائیں کرے اپنی اولاد کے لیے اپنی بچیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرے اور اخبار کو اپنائے جس میں دین کی تربیت ہے اسی طریقے سے ایک اور اہم تربیت ماں کی یہ ہے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے قرآن افاق ہے ہمارا قرآن افاق ہے کلام اللہ اللہ کی کتاب یہ مطلب ہے بچوں کو سکھانا صحیح قرآن کی تعلیم اس کا تلسط نہیں ہو تجویز صحیح ہو قرآن کو اچھے طریقے سے وہ پڑھ کیونکہ سب سے افضل ذکر کلام اللہ ہے سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے قرآن مجید سرکش میں ہدایت ہے پوری ہدایت ہے لیکن بدلن متقیم بدلن یہ کتاب ہے اس کتاب کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بچے کو کیا کرنا قرآن پڑھانا قرآن سکھانا اہتمام ہو اہتمام یہ نہیں کہتے اور ایک بات یاد رکھیں جب بات قرآن پڑھانے کی آ رہی ہے تو ہمارے یہاں قرآن پڑھانا الگ سلف میں قرآن کی تعلیم لینا الگ ہمارے پاس قرآن کی تعلیم کا مطلب بچے کو نازرہ آ جائے گا صحیح یا نہیں حروف اور حرکات کی پہچان ہو جائے یہ الف ہے یہ با ہے یہ تا ہے یہ تا ہے یہ جین ہے یہ آ حرت بچے کو پتا لیا گیا اوپر رکھتا ہے, ہے تو جیم ہے بچے کے بغیر ہا یہ حروف کی پہنچا ہر سال کھا بما کپڑا یا شدہ زبر زیر پیش کہتے ہیں پڑھ لیا بچہ اب اس کو جو جو کر ملانا حاطف صاحب دیا بچہ قرآن پورا پڑھ لیا ختم قرآن کا حق ادا کر دیا یہ حق ادا کرنا اب پھر قرآن پڑھ لیا اس سے میری ہدایت نہیں رہی سلف قرآن کی تعلیم کا مطلب کیا تھا سمجھ کر پڑھنا اس جی. جی. حضرت عمرہ سا مطلب ہے غلط نہیں کہ رسولمان حسن اور رحمان پڑھتا ہے پڑھاتا ہے پڑھا بھی لے کے نہیں میرے کہنے کا مطلب قرآن کو سمجھ کر پڑھنا صحیح تصویر کے ساتھ بچوں کو یہ بات صرف قرآن کی تعلیم نہیں قرآن کو اس کے بعد ہدایت لائبر اسی طریقے سے دوسری یا تیسری چیز عقیدے کی تعلیم ایمان کی تربیت قرآن کی تربیت سنت نبی سسو کی حدیثیں بتائی جائیں بتائی جائے روز مرو کی لبیم کی حدیث ہے بچوں کو تعلیم کر کھانا دائیں ہاتھ سے اللہ کا نام لو کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو سامنے ہے وہ کھاؤ پلیٹ میں ایک پلیٹ اگر ہو ٹھیک ہے ایک پلیٹ اگر سب مل کر کھا رہے ہیں یا کھانا مختلف ہے تو سامنے سے کھاؤ یہ نہیں کہ وہاں سے, اٹھائے, وہاں سے اٹھائے, ادب کے خلاف ادب بھی ہو رہی کی تعلیم دی جا سبحان اللہ بسم اللہ بول کھاؤ یہ نہیں کہ بچے کو بھوک لگی جلدی جلدی ممی ممی امی امی امی بھوک لگ رہی ہے کو کھانا دے دی. جلدی بیٹا اللہ بولو. بسم اللہ ایک دو مرتبہ بول آگے بولنے کی ضرورت نہیں وہ کھائے گا بسم اللہ بول کر کھائے گا پانی پی رہا ہے بچہ بسم اللہ بولو بیٹا بسم اللہ بولو بچے سونے جا رہے دھوا پڑھو اللہ اچھا ایتل کسی پڑھو اس کو ریپیٹ ٹھیک ایٹل کسی نہیں آتی تب نے حریف نے کیا فرمایا جو رات میں ایتل کسی پڑھ کر سو جائے ایک فرشتہ مقررہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے سے بچاتا ہے اس کو سب تک صبح ہونے تک صحیح ہے جی اس سے پتا نہیں چلیے اہتمام ہو رہا ہے بچے کو کمرے میں سکھائے جائے گا الگ نہیں بولے گا لا لا لا لا لا ایک رات دو رات تین رات مہینے میں ایک مہینے میں نہیں سیکھے گا بچہ بچے کو معلوم ہوگا جب بھی اب مان نہیں ہے اسکول میں ہے کالج میں سونے سے پہلے گرتے اٹھو دعا کرو کھانا کھانے سے پہلے دعا کھانے کے بعد کی دعا ٹوائلٹ میں جاؤ حمام میں اللہ دعا دعو باہر نکلو دعا پڑو بازار میں جاؤ دعا کرو گھر سے باہر نکلو دعا پڑو گھر میں سکھانا بچوں کو گھر میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے تعلیم کیا حلال ہے کیا حرام ہے بچوں کو تعلیم دینا یہ بھی بچپن میں ضروری ہے دیکھو بیٹے جائے نہ چاہے حلال و حرام کچھ چیزیں ہیں اس کا خیال رکھنا یہ بہت ہے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کے حسن, حسن رضی اللہ وسلم نے منہ میں ڈال دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیکھے فرمایا رہا تاکہ وہ اس کو سوکھ دے پھینک دے ٹاپ پھینکو کیوں جانتے ہیں حضیف آپ فتح جانتے آنے بیت پر اللہ کے نبی حزیف کے گھر پر سب کا حرام تھا کیسے تربیت کی جا رہی ہے بچوں کو بتایا جائے کہ حرام غلط کیا ہے صحیح کیا اگر آپ نہیں بتائیں گے آپ مائیں اپنے بچوں کو حلال و حرام کی تمیز نہیں سکھائیں گی چینلیں میڈیا الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا حرام کو حلال دکھا کرے گا خوبصورت بنا کر پیش کرے گا حرام چیزوں کو اگر آپ نے تمیز ختم کر دی نئی تربیت کی بچوں کو حلال و حرام کر حلال کرو حرام نہیں کرو یہ حرام یہ حلال بتانا بتانا ضروری ہے بچوں اگر نہیں بتائیں گے تو باہر باطل یا جو گمرہ کرنے والے حرام چیزیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں گھروں تک پہنچا رہے ہیں بچانا اپنے گھروں کو حرام حرام چیزوں سے ماں کی یہ ذمے داری ہے اپنی بچوں کی تربیت کرے اسی طریقے سے اخلاق کی تربیت کرے اچھے اخلاق سکھائے ماں اپنی بچی کو اپنی اولاد کو اچھے اصلاح جیسے سچ بولو وعدہ پورا کرو بیٹے جھوٹ کبھی نہیں بولنا بیٹے بیٹے کسی سے ملو ادب اور اخلاق سے ملو بڑوں کا ادب کرنا بیٹے جو بھی ہم سے بڑے نا عمر میں ان کا ادب کرنا دیکھو اللہ کے فرماتے ہیں اِنَّ جلالِ, اللہ کرام, ال مصرح, اللہ کے جلال میں سے اللہ کے احترام میں سے اللہ کے ادب و میں سے بوڑھے مسلمانوں کا ادب کرنا اخلاق کی تعلیم دے تاکہ وہ بڑوں کے ساتھ بہادر بنے بچوں پر چھوٹوں پر رحم کرے پڑوسیوں کا خیال علماء کا احترام بادشاہوں کے حقوق مسلم بادشاہوں کا حقوق پڑوسیوں کا رشتے داروں کا سب چیزیں اخلاقی پورا اخلاق ہے سلسلے میں موجود ہے بچوں کو احلاق کی تعلیم لیکن کی اپنے بچے. اپنی اولاد کو جیسے فون آ گیا گھر میں خالہ نے فون کیا بچی نے فون اٹھایا ہاں امی ہے بیٹے देखती है किसका फोन है अम्मी कर रही है हाँ जी हालांकि आहिस्ता बोलना ये भी इसमें भी कर रही है बोलना को छुपा कर सो गई बोलो सो गई बोलो अम्मी सो रही है बोलो नहीं अम्मी घर पर नहीं है बोलो बाजार में अम्मी बोल रही है अम्मी घर पर नहीं है तो ऐसे तो नहीं बोले बाहू ऐसे तो फर्च आएंगे अम्मी घर पर नहीं है बच्चे ले अम्मी घर पर है यहाँ सामने है اور مجھ سے یہ کہہوا رہی ہے کہ میں کہوں میں بازار گئی ہوں اس کا مطلب یہ ہے بچہ بو ہے نا بچہ ماں سے سیکھتا ہے کہ امی سو رہی ہوں امی جاگ رہی اور کہہ رہی ہے سو رہے اس کا مطلب, مطلب, مطلب, مطلب, مطلب, مطلب جھوٹ بولنا ہے یہ اچھی چیز مل گئی اس کو اب جائے گا جائے گا آئے گا جھوٹ چھوٹ چھوٹ چھوٹ استاد چانگ میں جھوٹ سکول میں مدرسے میں اللہ نہ کہے کہ سے بھی چھوٹی بولنا شروع نہ کر دے بچائیں اپنی اولاد کی تربیت کرے غلط عادت اخلاق کی تربیت برے اخلاق کی عادتیں ہے بد غلط اخلاق نہیں ان کو سچ بولنے کی عادت دار. اچھی تربیت کریں ان کو بتائیں کہ دین میں حلال و حرام کیا ہے ان کو بتائیں کہ دین میں حلال و حرام کیا ہے اگر ہم نے ایسے نہیں کیا تو کل جو ہے بہت پچھتاوا ہوگا اور جو ہے دن اللہ تبارک کے پاس حساب ہم کو دینا پڑے گا اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ماں کا بہت اہم رول ہوتا ہے ماں اس بات کو سمجھے اپنے بچوں کی دینی تربیت کا خاص سوچ رکھے دنیا ان کو اتنا دے جس کی ان کو ضرورت ہے زیادہ توجہ دین کی طرف ہو دینی ماحول میں ان کو رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ کل کے اچھے بچے ہوں گے کیونکہ یہ بات یاد رکھنا مرد پیدا نہیں ہوتے مرد پیدا نہیں ہوتے مرد بنائے جاتے ہیں مرد پیدا نہیں ہوتے مرد بنائے جاتے ہیں جین کی خدمت کرنے کے لیے رجال کی ضرورت ہے آج دین کی طرف سے اتفاق کرنے کے لیے رجال کی ضرورت ہے اور رجال کے بنانے میں ماؤں کا ایک اہم رول ہے مرد محدیفوں کی ضرورت ہے فبہا کی ضرورت ہے کولما کی ضرورت ہے مجھے بتاؤ پورے اوتن علاقے میں کتنے عرما منشی تو دین کی خدمت کر رہے ہیں اس رتناگیری نے بتائے مائیں کتنی ہے ابھی صبح شیخ ابو الحسن ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں رتناگیری کے گھر میں یہ تقریباً یہاں پر یا ٹرین میں بتا رہا ہے کہ نبے فیصد یہاں پر مکسمان کتنی مائیں ہیں یہاں پر علما کتنے ہیں کیوں نہیں ہے علما کیوں نہیں پیدا کیے جاتے علم کیوں نہیں کیا جاتا علم کیوں نہیں سکھایا جاتا دینی تربیت کیوں نہیں کی جاتی کہ کون دین کی کرے گا جن کی خدمت کرے گا اس جن کی طرف سے دماغ بننے والے کون ہوں گے جن پر حملے ہو رہے ہیں عقیدے کی خرابی معاشرے میں موجود ہے اخلاق کی گروٹیں موجود ہیں اللہ سے ڈرے اور آپ کو معلوم امام شاہ رحمۃ اللہ نے ان کی ماں نے کیسے جو ہے ان کی تربیت کی وہ وقت کے نام بن گئے امام, امام شاہ رحمۃ اللہ نے بن گئے ہجرت کر کے من چاہے گئی میں اس پر دفاع کو ختم کروں گا بہت ختم ہو رہا ہے ایک منٹ بعد امام شاہ رحمت اللہ علیہ ان کی امی ان کو دین سکھانے کے لیے ہجرت کر کے مسئلہ مکرمہ لے گئی ساتھ میں بھائی بھی تھے امام شاہ رحمت اللہ علیہ وہاں چھوڑ دیا حرم میں بات صاف کہ اور بعد میں گئی واقعات آتے ہیں امام شاہ رحمت اللہ علیہ کو چھوڑا دین کی دین کے لیے حرم میں وہ کے جلوس میں علماء کی محفلوں میں بیٹھو اس میں مرد پیدا ہوتے ہیں اس میں مہجین ہوتے ہیں اس میں شخصیتیں ابھرتی ہے جیسا کہ شاگرد تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے اختار اس خاص ہوئے رحمت اللہ علیہ کے درس میں تھے تو انہوں نے یہ کہا اگر کوئی تم میں سے ایک کتاب لکھے جس میں بیان کیا کہ اگر کوئی کتاب لکھ دو جس میں اللہ کے مجموعہ ہو تو یہ بہت اچھا ہوگا یہ بات استاد کے منہ سے نکلی ہوئی امام اللہ علیہ فرماتے یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی فاللہ کو پڑھے میں نے صحیح بخاری لکھ دوں علم حاصل کیا صحیح بخاری کی مجلسوں میں رکھنے کا یہ ہوتا ہے جینی تربیت میں رکھیں گے تو وہ ایک نافی امام شاف رحمۃ اللہ علیہ کی جنہوں نے امام شافی جب وہ چھوٹے تھے ان کو طالب علم کا دور تھا ان کو علماء کی مجزوں میں رکھا اور کتنی قربانیاں بھی تقریبا امام شاف رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ جن کے بارے میں آتا جب امام شافیہ آئے اور کہا امی سے امی حجی سے سنتا ہوں علم سنتا ہوں علم بیٹا لکھنے کے لیے کاغذ میں ہیں امام شاہ رحمت اللہ علیہ کی ماں ہے جو جاتی ہے دربار میں بادشاہ کے جہاں جو ہے کاغذ پڑے ہوئے تھے جو ویسٹ کاغذ سے جو لکھے ہوئے نہیں تھے ان کاغذوں کو جمع کرتی ہے دیکھیے قربانی قربانیاں ایسے کی تب تو علم پیدا ہوئے کو پہا پیدا ہوئے وہ جمع کر کے لا کے اپنے بیٹے امام شاہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے بیٹے لو یہ کاغذ ہے نا اس پہ لکھنا جو تم سنتے ہو حدیث یا علم سنتے ہو قربانیاں ہوں گی تو نتیجے اچھے نکلے آج ماں کو قربانی دینے کی ضرورت ہے آج بھی امام صاف ہے امام بخار رحمتہ اللہ علیہ جیسے اماں پیدا ہو سکتے کوئی بھی نہیں ہے ضرورت ہے ان کو بنانے کی ایسے مرد مشاہد کو پیدا کرنے لہذا ماؤں کی ذمہ داری ہے مائیں اپنی ذمے داری کا احساس پیدا کرے اللہ سے دعائیں کریں بچوں کی تربیت کرے بچوں کی اچھی اصلاح کرے اخلاح سکھائیں دین سکھائیں دینی ماحول میں ان کو رکھے علم دے اہل علم کی وجیفوں میں رکھے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرے اللہ میرے بچے کو نیک بنا درریت انسان دعائیں مانگی جی، نیک بچہ ہو کیونکہ نیک ہوگا یا ماں دنیا سے چلی جائے گی بات کرے گا رہے گا اگر وہ بچہ نیک ہوگا آپ کا آپ خبر میں ہوں گی لیکن آپ کا بچہ آپ کے لیے بچہ جو دعا کرے اللہ سے میری یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنائے اللہ تعالی ہماری ماؤں کو اس بات کی توسیع دیکھ کے وہ سمجھے اپنی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرے اپنے بچوں کی جینی ایمانی عقیدے کی تربیت کرے سنتوں کا باعث و لحاظ سکھائے خدیث پر عمل کرنے کا جذبہ ان کو سکھائے اور اہل علم کی قدر کرنے کی ان کو توفیق پتا فرمائے اور تربیت کرے اللہ کے ہسنا ہے اور غلط اور صحیح کی پہچان اللہ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی ہماری ماؤں کو اللہ گھومنے کا موقع ملا میں شہر کا مجموعہ مشہور ہوں آپ نے اپنی دل کی مقدم ہمارے لالا اللہ تعالیٰ اور آپ کو انجام دے رہے ہیں اگر اس کو آپ کے واضح اور موقع ملا لیکن اللہ دوبارہ میں اللہ کرتا ہوں شیب سے اور زیادہ شیر کو جمع ہونا چاہیے ملے اور آرام ہوگی آپ ہمارے ان شاء اللہ بہت ہی یہ سب نہیں ہے